آر مدینے کا رب بسم الرحمن الرحیم صلاة رسول الله. حبيب الله. صلاة الله. نور الله. رسول بے مثال بی بی آمنا کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشگوار تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے مولت فیضان سنت کبلا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضبی سیاح دامد برقات مولالیہ اپنی شعر آفاق گھر گھر کی ضرورت فیضان سنت جیل اول میں یہ شکایت نقل فرماتے ہیں ایک بزرگ رشمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حصور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے میرے حق میں دعا فرمائیے اس اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا تیرے اہل و عیال جب آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کرے اس وقت اللہ تبارا کاوا تعالیٰ سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اللہ سب جلحلہ کی ان پر رشمت اور ان کے صدقے ہماری مخصرت ہو اس شکایت کے تحت قبلہ شیخ کے کا دمیر ہے لنت آمد دامت تم لالیہ مدنی ذہن دیتے ہوئے فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ظاہر ہے کہ جس کی تنگ دستی عروج بام پر ہوگی وہ شخص بے حد دکھی اور غمگین ہوگا اور دکھیا رو کی دعا قبول ہوتی ہے <تصفح> اور, اور دکھاروں کی دعا جو قبول ہوتی ہے اس تعلق سے آج, آج دعوت اسلامی کا یہ ہفساوا رجتیما خصوصیت کے ساتھ جن کے نام نا پر وہ ہم سب کے امام اہل سنت مجھے دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت علامہ مولانا الخاص القاری اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ان کے والد ماجد رئیس المتقل مین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت المنان ان دخیاروں مصیبت زدوں کی دعا کے تعلق سے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے چرانچہ آپ اپنی کتاب احتن اس میں جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی جو فہرست آپ نے ترتیب دی ہے اس فہرست میں سب سے اول سب سے پہلا آپ نے لکھا ہے مزتر یعنی دکھیارا کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہو رہے سب سے سرے فہری سے دکھیا رہا جو جتنے دکھی دل سے اپنے پرور دکان از اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اس پر اسی قدر قدم ہوگا اسی احسن الوعا کے حاشیے اور اس حاشیے کو ترتیب دیا ہے ہم سب کے امام امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شم رسالت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان عل رشمت الرحمان تو میرا آقا اعلی حضرت اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں اس کی طرف یعنی دکھیارے اور لاچار اور ناشاد کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں رشاد موجود ہیں چراچ پارا بیس سورت النم آیت نمبر باسٹھ سکسٹی ٹو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے میرا آقا کالہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آپات ترجمہ قرآن کنز المان ہر گرگھر ہر مسلمان ہر گھر کی یہ ضرورت ہے اس میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے سے اور دور کر دیتا ہے برائی تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج آپ کی خدمت میں دعا کے تعلق سے کچھ مدنی عرض کرنے کی کوشش کروں گا توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ان تعالی بے شمار برکتیں نصیب ہوگی یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ہم آئے نا تو یہ تو ذہن بنا لے اچھی طرح کہ بغیر آزمائش کے چارہ نہیں کسی نہ کسی صورت میں دکھ درد مصیبت یہ آنے ہی آنے है. میرے شیک طریقہ شبلا امیر رہے سندر دامد برکا تم علیہ ایک مقام پہ سمجھاتے ہوئے فرماتے کہ بڑے سے بڑا کروڑپتی کیوں نہ تو پہلے تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں جو بھی دکھ درد آ رہے ہیں جو بھی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس دکھ درد اور مصیبتوں کے اندر بھی ہمارے لیے بے شمار برکت ہے چنا چاہے میرے شکیتری کا طبلہ امیر ہے سنت دامد برقا تو وہ لالیا فیضانہ سننا جن اول کے صفحہ نمبر تین سو چوراسی اور تین سو پچاسی پر روز و ریاسی کے حوالے سے یہ حکایت نقل فرماتے ہیں کسی مرد سوالے سے جب ان کے بال بچوں نے کہا آج کی رات کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے نہ ہونا بڑی مصیبت ہے نا ہمارا تو شاید مطلب کھانے کو نہ ملے تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہو جائے بلکہ ہم لوگوں تو ایسے بے صبر اور ناشکر ہیں کہ کھانے کی نعمت گھر میں موجود ہو لیکن کھانا ہمارے ٹیسٹ کا نہیں ہے ہمارے مزے کے مطابق نہیں ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا مرچیں زیادہ ہو گئی کچھ اور بات ہو گئی ہے وہ پریشانی بھی ہم سے صحیح نہیں جاتی تو یہ پریشانی کہ کھانا موجود ہی نہیں ہے یہ تو ہمارا کیا حل کر دے چنانچہ وہ بال بچے کہنے لگے کہ آج کی رات کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اللہ والوں کی مدنی سوچ سبحان اللہ وہ بزرگ فرمانے لگے ہمارا ایسا مقام نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھوکا رکھے یہ درجہ تو وہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے مشائق میں سے بعض کا یہ حال تھا کہ انہیں جب تنگ دستی پیش آتی تو فرماتے ہیں مرحبا مرحبا اے شعار صالحین یعنی ہے غربا تو فاقہ مستی تو تو اللہ کی نشانی ہے تجھے خوش آمدی ہے کہ ہمارے پاس تیری تشریف آوری ہو گئی او عشق حقیقی کی نہیں گو سکتا بلد سے دو یار نہیں ہوتا جورن جو مصیبت سے دو صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ عصلہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اس شکایت کے تحت میرے شے کے طریقہ قبلا امیر اہل سنت دامد برکاتم و بڑا پیارا مدنی ذہن دیتے ہوئے فرماتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس شکایت میں ان بے صبروں کے لیے کافی در سے جو دنیاوی مستقبل کی بے جا فکروں میں پڑتے کڑتے اور خام خوام محسوستے رہتے ہیں ان کی بچیاں ابھی تو کم ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں پھر بھی ان کی شادیوں کے لیے سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جاتے ہیں فرض ہو جانے کے باوجود حج کی سعد خود کو محروم رکھتے ہیں ازرے یہی ہوتا ہے کہ پہلے بچیوں کی شادی کے فرض سے سبک دوش ہو جائے حالانکہ یہ شرعی حکم ہے کہ حج فرض ہو جائے تو اس کو حج کرنا ہی پڑے گا ہیلے بہانوں سے فرض حج کو ٹالنا یہ سب ترین محرومی کی بات ہے بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک پروایا گیا کہ جو باوجود قدرت فرض حج ادا نہ کرے وہ چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے اس کے اللہ تعالی کو کچھ پروا نہیں یہ تعداد مسلمانوں کی ملے گی تعداد ملے گی جو یہ بچیوں کی شادی کے نام پر یا اور کسی نام پر اپنا ذاتی گھر لینے کے نام پر اپنی اور ضروریات پوری کرنے کے نام پر اپنے حج کو ٹالتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مدنی سود نصیب فرمائے تو میرے سنت بڑا پیارا ذہن فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بچیوں کی جوانی تک خود زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں یا خود بچیا یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے قبل ہی موت کے دروازے سے قبر کی چیڑیا اتر جائے گی اس کا کسی کو بھی پتا نہیں آ کئی لوگ ہائے دنیا ہائے دنیا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر جیتے جی آخر کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی مسلمان کو ہمت اور خوش عقیدگی سے کام لینا چاہیے ہمیں خوام و خواہ دو جان کی فکر کھائے جاتی ہے حالانکہ ہمارا رب کریم دو جہان کو پالنے والا ہمارا حامی و ناصر ہے اللہ تعالیٰ میں مدنی زین نصیح فرمائے صلو علی الحبیب شبیف اللہ تعالی محمد، علی مسمد توب اللہ اللہ صلو علی الحبیب صن اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و بارک و وسلم اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج بھوپال شہر کے ہفتہ وار رجتی ماہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہوں دنیا کے اندر جو بھی پریشانی پریشانیاں جو بھی مصیبت پہنچے یاد رکھیے چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے چاہے کتنی چھوٹی یا کتنی بڑی مصیبت پہنچے ہمارا سب سے پہلا عمل سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں دنیا کی پریشانی مصیبت آتی ہے ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے میں وہ کون سی تدبیر اختیار کروں کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے یہ دکھ مصیبت جو آئی ہے وہ کون سا طریقہ اختیار کروں اس سے دور ہو جائے سارے دنیا کے طور طریقے اختیار کر لیں گے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں گے کوئی مقدمہ ہو گیا بڑے بڑے وکیلوں کے پاس چلے جائیں گے کاروباری مسائل کے حل کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے کاروبار میں کام لانے کے لیے نہ جانے کتنے ہی دھکے بڑے بڑے پارٹیوں کے پاس کھانے پڑے کام جن سے ملتا ان لوگوں کے پاس کھانے پڑے کھائیں گے سب کچھ کریں گے دنیا کے گویا کے ایک ایک شخص کے پاس جانے کو تیار ہو جائیں گے ہماری توجہ جو نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی طرف نہیں جاتی یہ ہماری ہے, یہ ہماری کیفیت ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا سب سے پہلا فریاد اگر فریاد کرنی ہے تو رب کی بارگاہ میں فریاد کرنی اب یہ تو دعا مانگنے کا ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے سوچ ہی نہیں ہے دعا کی طرف اب اس طرف آئی کہ چلیے دعا مانتے بھی تھک آ کے مانگتے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس جی اب دعا کرو اب جا رہے مولانا صاحب میرے بچے کے لیے دعا کر دیں بولا پیر صاحب کے بعد جا رہے پیر صاحب میری ماں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, دیا دعا کر دیجیے کاروباری میں دھکے کھا کھا کے مسئلے حل نہیں ہوئے اب رب کی بارگاہ یاد آئی یا اللہ تمام کوششیں کر لی اب تو ہی میرا آسر آئے کوئی نہیں پتہ گھر کے جھگڑوں سے تانگ آ گئے اس کو بیچ میں ڈالا اس کو بیچ میں ڈالا یہ کرا وہ کرا نہیں ہوا آخرے کار یا اللہ بڑا پریشان ہو مدد کر دے اب اب آخر اسٹیج پر ہم کو دعا یاد آتی ہے ساری کوشش کرنے کے بعد اب ہم کو ہمارا پرور و وجلّہ یاد آتا ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں فریاد تو ایک تو ہمارا یہ نظر ٹھیک ہے اب تو چلے آخری اسٹیج پہ بھی مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ فوراً رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے اور وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کا ذہن بن جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے والوں کا کہ یہ پریشانی آ گئی میں انشاءاللہ تعالی اللہ رائے خدا میں مدنی قابل میں سفر کر کے دعا کروں گا رب کی بارگاہ میں میرا رب میری پریشانی دور کر دے گا ایسے بھی ہے الحمد مدنی ماحول کی برکت سے ذہن بن جاتا ہے لیکن جن کا ذہن نہیں ان کے تعلق سے بات کر رہا ہوں تب ایک تو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی دوسرا ہے کہ دعا مانگتے بھی ہیں تب دعا مانگنے کا ہمارا انداز ہمارا طریقہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کس طرح دعا مانگتے ہیں ہم لوگ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے ٹوٹی پوٹی نماز پڑھ لیتے جیسی تیسی نماز کے بعد دو چار چپت گال پہ یوں مار لیتے में میں اگلیاں پھر ہوئی ہے یوں دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے اوپر دیکھ رہے نیچے دیکھ رہے اور دل دل میں کہہ رہے یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے یا اللہ میری پریشانی دور کر دے یا اللہ میری بیماری دور کر دے عجیب و غریب آبار انداز دعا مانگنے کا اور وہ بھی دو چار منٹ کو حد مسجد کے اندر امام صاحب دعائیں ثانی کے لیے ہر نماز کے بعد مساجد میں دعائیں ثانی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر دعائیں ثانی میں بھی ہماری ایک بہت بڑی تعداد رکتی نہیں ہے اور جو رکتی ہے وہ دعا مانگتی ہے اس کا انداز میں نے عرض کی عجیب اور غریب ہمارا انداز ہے وہی سچی بات کہ ہمارے پاس رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے دنیا میں ہزاروں لوگوں کے پاس ہزار دھکے کھانے کے لیے وقت ہے رب کی بارگاہ میں چند منٹ دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں پھر وہ دعا مانگتے ہیں تو نہ خوشی ہوتا ہے نہ خزو ہوتا ہے دل کے اندر طرح طرح کے خیالات پناہ ہوتے ہیں کہ جلدی سے دعا نپتے میرے یہ کام نپٹانا ہے میرے وہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے دنیا بھر کی پلاننگ ذہن میں ہوتی ہے اور دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا عجیب و غریب انداز ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا یہ انداز دعا کے تعلق سے ہماری یہ ہی ہماری یہ غفلت یہ ہمارے لیے سخت سخت اور سخت نقصان دہ دعا, دعا دعا کے تعلق سے احادیث کریب مامے کیسے پیارے رشاد ہوئے غور تو کرے حدیث سے پاک میں مومن کا ہتھیار آپ کو پتا ہے کس کو بتایا گیا مومن کا ہتھیار ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو قرار دیا دعا مومن کا ہتھیار ہے چاہے کیسی بھی بڑی مصیبت سامنے کھڑی ہو ہمارے رب نے ہمارے رب کے حبیب نے ہمیں فرمایا کہ دعا ہتھیار ہے ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے کیسی پریشانی اس کی برکت سے دور ہو سکتی اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا ایسی پیاری نعمت اللہ نے ہمیں دعا کے ذریعے عطا فرمائی تو یاد رکھیے دعا میں بساؤں کا یہ بھی جو وس بس آتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ بھی ایک شیطان کا بڑا وار ہوتا ہے میں نے یہ کوشش کی میں نے وہ کوشش کی بلا بزرگ کے مزار پہ جا کے بھی دعا مانگی مدنی کافلے میں جا کر بھی میں نے دعا مانگی میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ بھی کیا میری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ تو ایک کانسیپٹ نظر یا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کا حدیث پاک میں رد فرمایا گیا دعا قبولیت سے خالی ہوتی ہی نہیں چرانچیا ترغیب و یہ حدیث پاک میرے شی کے طریقہ امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں اللہ کے مشبوب دانا غیوب منظم علی نیوب الز وج اللہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی ایک یا تو اس کا گنا بخشا جاتا ہے دعا کرنے کی برکت سے یا تو اس کا گنا بخشا جاتا ہے دوسرا یا اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی اس کی دعا بزائے دنیا میں بھی قبول ہو جو مانگا وہ مل جاتا ہے تیسرا اس کے لیے آخر میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخر میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا کہ دعا مانگنے پر جو ثواب رب دے رہا ہے آخر میں بندہ جب اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا کہ جو دنیا میں مستجاب یعنی بظاہر مقبول نہ ہوئی تھی وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی آفرت کے واسطے جمع ہو جاتی کیسا دعا کا مقام ہے کیسی دعا کی برکت ہے اللہ میں اس کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگنے کی توفیق عطا کر دیں دعا مانگنے کے پانچ پیارے پیارے فوائد و برکات میرے شے کے طریقہ امیر اہل سنت مزید ارشاد فرماتے ہیں پہلا پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے پارا ڈبل سورہ مؤمن آیت نمبر ساٹھ استجب لکم امام اہل سنت سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ننز المان میں ترجمہ یوں فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا دعا مانگنے کا دوسرا فائدہ دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وََیہ وسلم اکثر اوقا دعا مانگتے لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا تیسرا فائدہ دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے ہیں چوتھا فائدہ دعا مانگنے والا آبی دو کے زمارہ یعنی گرو میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذا کے خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے جیسا کہ ہمارے پیارے پیارے آکا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے دعا عبادت کا مغز ہے اور پانچواں فائدہ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے سوال اللہ تو آج نیت کر لے راوت اسلامی کے اجتماع حاضری کی برکت سے اب انشاءاللہ تعالی دعا سے غفلت نہیں بن گے جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی رب کی بارگاہ میں پہلے دعا کریں گے اور دعائیں قبول کروانے کے لیے دعا کہاں جا کے مانگیں گے مدنی قابل میں انشاءاللہ شاء اللہ سوجل نیت کل مدن میں سفر کیجیے کون کون سفر کرے گا سبھی کریں گے انشاءاللہ کل صبح ہی سفر کریں گے نا ان شاء اللہ سوجل ماشاء اللہ سلو حدیث محمد وبارک و و وسلم اور الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مدنی کاپنوں میں سفر کر کے دعائیں کیسی قبول ہوتی ہے لگے تو آپ کو ایک مدنی بار بھی سنا تھا چلو میرے شیر کے دریکہ امیر اہل سنت فیضان سنت اول کے صفحہ نمبر ایک بیالیس پر یہ بار کو نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلائی بھائیو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آج شکان رسول کے ساتھ سنت وبرا سفر کر کے دعا مانگنے والوں کے مسائل حل ہونے کے کافی واقعات سننے کو ملتے ہیں ایک استائی بھائی کا بیان ہے اپنے انداز میں عرض کرنے کی شہادت حاصل کرتا ہوں فرماتے ہیں ہمارا مدنی قافلہ شہر وارد ہوا شرکا میں سے ایک اسنائی بھائی کو ارق انسا کا شدید درد اٹھتا تھا ایک بیماری ہے یہ ارکنسا کا شدید درد اٹھتا تھا بیچارے شدت درد سے ماہیے آب کی طرح بگیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے تھے ایک بار درد کے سبب رات بھر نہ سکے آخری دن امیر کافلا نے فرمایا آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں چنانچہ دعا شروع ہوئی اور آشکا رسول کی وہ بھی مدنی کافلے میں دعا شروع ہوئی ان اسنائی بھائی کا بیان ہے کہ الحمدللہ للہ دورانے دعا ہی درد میں کمی آنی شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد انکل نسا کا درد بالکل جاتا رہا الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت کافی عرصہ ہو چکا ہے وہ دن آج کا دن مجھے پھر کبھی ارکنسا کی تکلیف نہیں ہوئی الحمد للہ یہ بیان دیتے وقت مجھے علاقائی مدنی کافلا ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کافلوں کی دھوے مچانے کی خدمت ملی ہوئی ہے یا آرزا کوئی سا پاؤ گے صحتیں قابلے میں چلو سور بیماریاں اور پریشانیاں ہوگی بس چل پڑے قابلے میں چلو چلو علی الخلیف صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم ان انشاء اللہ تعالی جب بھی ہمیں پریشانی آئے گی ہم کوشش کر کے رائے خدا میں آشی رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قابلوں میں سفر کر کے رب کی بارگاہ میں دل سے دعائیں کریں گے انشاء اللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائے گی ان شاء اللہ حدیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ و و وسلم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کے تعلق سے شیطان ایک بڑا گندا وار کرتا ہے اور ایک عرصے تک اگر اس کی دعا کی بظائر کوئی قبولیت کی صورت نہیں دکھتی نا نہ تو وہ شیطان اس طرح وار کرتا ہے پتا نہیں میری کیا بھول ہو گئی میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں اتنے اتنے بزرگوں نے دن کے مزارات پہ جا کے دعا کری میرے خاجہ غریب نواز کے اجمیر شریف بھی میں گیا دعا مانگنے کے لیے میرے آکا آرا حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف بھی گیا دعا مانگنے کے لیے یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا پتا میری دعا قبول نہیں ہوتی سو کے تعلق سے میرے شے کے طریقہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتم لالیہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہوئے رشاط فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا یہ وزائی پڑھتے وہ اورات پڑتے پھلا فلا مزار پر بھی گئے مگر اللہ ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنے جاتے نہ جانے ایسا کون سا گنا ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے میرے شے کے دریکہ امیر اہل سنت فرماتے اس طرح کی بڑاس نکالنے والے سے اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے تو شاید جواب ملے گا جی نہیں دیکھا آپ نے زبان پر تو بے ساختا جاری ہو رہا ہے نا جانے کیا ختم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی گویا نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیجئے دیکھے تو صحیح سر کے بال انگریزی انگریزوں کی طرح سر بھی بھرانا لباس بھی انگریزی چہرہ دشمنان مصطفیٰ آپش پرستو جیسا یعنی تاجے دار رسال صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی عظیم سنت داڑی مبارک چہرے سے غائب تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا نماز تک بھی نہ پڑھے حالانکہ نماز نہ پڑھنا دست گنا داڑھی ملانا حرام اور بھی دن بھر میں جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد گمانی بد نگائی والدین کی نہ گالی کروز فلمیں ڈرا میں گانے باجے وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنے گناہ کیے جائے لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہ آئے اتنے اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ الفاظ شکوا جاری ہو جاتے ہیں کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے مزید میرے شے کے طریقے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں بڑے پیارے انداز میں ذرا سوچئے تو سہی ذرا سوچئے تو صحیح آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا اب وہ بلا میرا کام کیوں کرے گا اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا تب بھی آپ شکوا نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا اب ٹھنڈے دل سے غور کیجیے اللہ الز وجل نے کتنے, کتنے کتنے کام بتایا کیسے کیسے احکام جاری فرمائے مگر ہم اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجاوری میں نہایتی کوتائی واقع ہوگی امیدیں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار کے حکموں پر عمل نہ کرے اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوا شکایت لے کے بیٹھ جائے دیکھیے دیکھیے نا آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے دوستی ختم کر دے لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے لا اس کے فرمان کی خلاف پر کرے پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے ہمیں خارج نہیں کرتا لوگر فرماتا ہی رہتا ہے ذرا غور تو فرما یہ کہ جو بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بل ہے یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ارے وہ اپنی عظیم و شان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے امبار لگ جائے میٹھے میٹھے سائی بھائیو بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مسئلے بھی ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی حضور سراپ نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر سرور جب اللہ وجلح کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے مجھ کو اس کی آواز پسند ہے اور جب کوئی کافی یا فاسق دعا کرتا ہے وہ فرماتا ہے جبرائیل اس کا کام جلدی کر دو کہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکرو یعنی ناپسند ہے دعا کی اہمیت کو سمجھے دعا کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا مانگے بھی اور مانگنے میں اس کے آداب کا لحاظ بھی سیکھنے کی کوشش کریں کہ دعا کے کی آداب کیا ہے پتہ ہونے چاہیے اور بظاہر قبول نہ ہو تو کسی قسم کا شکوا کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے ہمارا رب ہمارے حق میں یقیناً یقیناً یقیناً بہتر بہتر اور بہتر ہی کرتا ہے وہ بہتر کے سوا کچھ کرتا ہی نہیں ہے. دنیا کی مصیبت پریشانی اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے نا ہماری اس میں یقیناً بہتر ہی ہے. ہمارا کام صبر کرنا نصیب شکر کی دولت نصیب ہو جائے کہ اللہ والے تو مصیبتیں آنے پر شکر ادا کرتے تھے چلے ہم اس مقام کو نہیں کھوتے کم سے کم صبر کرنے والے بن جائے مصیبتوں پر صبر کرنے والے بن جائے چاہے چھوٹی مصیبت ہو چاہے بڑی مصیبت ہو معمولی درد سرن یہ بھی ایک پریشانی ہے اس سے بھی صبر ہونا چاہیے اور بڑی سے بڑی مصیبت گھر میں چاہے کسی عزیز کی فوتگی ہو جائے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو جائے بڑی مصیبت اس وقت بھی صبر ہی ہونا چاہیے اور صبر سے مدد لیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کے آداب کا خیال کرتے ہوئے دعا مانگتے رہنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں مچانی چاہیے اور جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتے ہیں ان کو بڑے ہی ایمان افروز انداز میں میرے آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے سمجھایا میرے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول فرمایا شریعت کے بے شمار احکامات پر ہمیں بھرپور بھرپور بھرپور مدنی فل اتا فرمائے زندگی کے مختلف شعبے جن کا ہمارا واسطہ بڑھتا ہے چاہے وہ طہارت و نماز کے تعلق سے عبادت کے تعلق سے ہو چاہے وہ معاملات کے تعلق سے گھریلو اور سماجی زندگی کے تعلق سے ہو چاہے وہ کاروباری معاملات کے تعلق سے ہو چاہے وہ روحانیت کے تعلق سے ہو چاہے وہ اور کسی تعلق سے ہو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر مقام پر ہمیں بے شمار مدنی کو لطا فرمایا اسی میں دعا کے تعلق سے بھی بڑے جامع ترین مدنی کو لطا فرمائے خاص کر دعا کی قبولیت کی جلدی پر میرا کا حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے والد ماجد کی عظیم الشان کتاب احسن الو الدعاء کے اوپر جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے اس ہاشیے میں آپ اپنے مخصوص انداز میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں سدانے دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں یعنی ان سے کام نکلوانے کے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تین تین برس تک امیدواری اور انتظار میں گزارتے ہیں صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں دھکے کھاتے ہیں اور وہ افسرانے کے رخ نہیں ملاتے جواب نہیں دیتے جھڑکتے دل تنگ ہوتے ناک بھو چڑھاتے ہیں امیدواری میں لگایا تو بیگار یعنی بیکار محنت سر پر ڈالی یہ حضرت گرہ یعنی امیدوار جیب سے کھاتے گھر سے منگاتے بے کار بےگار یعنی فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں اور وہاں یعنی افسروں کے پاس دھکے کھانے میں بر سو گزرے ہنوس یعنی ابھی تک گویا روزے ہی ہے مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والے نہ امید توڑے نہ افسروں کا پیچھا چھوڑے اور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے اور آئے بھی اکتاتے گھبراتے کل کا ہوتا آج ہو جائے ایک ہفتہ کچھ پڑتے گزرا اور شکایت ہونے لگی تائی پڑا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا یہ احمد اپنے لیے اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں محمد رسول اللہ عزلہ وسلم بدلا علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوگی بعض تو اس پر ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ آمال وہ یعنی اوراد اور دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد خاص بلکہ معذ اللہ اللہ عزم اللہ کے وعدہ کرم سے بے اعتماد ایسو سے کہا جائے اے بے حیا بے شرمو ذرا اپنے غریبان میں منہ لو اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے ہزار بار کچھ کام اپنے کرے اور تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اس سے کہتے ہوئے اول تو آپ ل جاؤ شرماؤ گے کہ حملے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں اب کس منہ سے اس کو کام کہے اور اگر غرض دیوانی ہوتی ہے یعنی مطلب پڑا تو کہہ بھی دیا اور اس نے اگر تمہارا کام نہ کیا اصلا محل شکایت نہ جانو گے یعنی اس بات پر شکایت نہ کرو گے ہی نہیں ظاہر ہے خود ہی سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کا کام کب کیا جو وہ ہمارا کام کرتا اب جاچو کہ تم مالی اعلی عالل اطلاع جلا لو کہ کتنے احکامات بجا لاتے ہو اس کے حکم بجا نہ لانا اور اپنی درخواست کا خواہ نہ خوائی یعنی ہر صورت میں قبول چاہنا کیسی رہی ہے, ہے پھر فرق دے اپنے سر سے پاؤں تک نظریں غور کر ایک ایک روئے میں ہر وقت ہر آن کتنی کتنی ہزار در ہزار در ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرا دے رہے ہیں تو گنا کر رہا ہے پھر بھی سر سے پاؤ تک سہے تو آپ یت بلاؤ سے حفاظت کھانے کا ہزم حضلاط یعنی جسم کے اندر کی گندگیوں کا دفاع خون کی روانی آزا میں طاقت آنکھوں میں روشنی بے حساب کرم بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں پھر اگر تیری بات خواہش عطا نہ ہو کس مجھ سے شکایت کرتا ہے تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کاہے میں ہے تو کیا جانے کیسی سخت بلا آنے والی تھی کہ اس بظاہر قبول نہ ہونے والی دعا نے دفاع کی تو کیا جانے کہ کی اس دعا کے کی اوسط کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی تینوں صورتیں ہیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے آلہ ہے ہاں بے اعتقادی آئی تو یقین جان کے مارا گیا اور ابلی سے لئی نے تجھے اپنا سا کر لیا بل ایزو بلّا سبح نہ اللہ سب جلح کی پناہ وہ پاک اور عزمت والا مزید فرماتے آلہ حضرت اپنے مخصوص انداز میں اے زلیل خان اے آبے ناپاک اپنا مود دے عظیم شرب پر غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اپنا پاک متعالی یعنی بلند نام لینے اپنی طرف منہ کرنے اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتا ہے لاکھوں مراد فضل عظیم پر نثار وہ بے صبرے تیرا بھیک مانگنا سی اس آسان رفیع کی خات پر لوٹ جا اور لپٹا رہے اور ٹکٹکی بندی رکھ اب دیتے ہیں اب دیتے ہیں بلکہ پکار نے اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ مراد کچھ یاد نہ رہے یقین جان اس دروازے سے ہرگیز محروم نہ گرے گا جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی وہ اس پر کھل گیا وب اللہ توفیق اور توفیق اللہ وج کی طرف سے ہے صلو علی الشدیف صلی اللہ تعالی مشمد اللہ, اللہ صلو علی الشدی صلی اللہ تعالی نام مشمد وی وسا وبارک تو میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرے شے کے طریقہ امیر ارے سندر نے کیسی پیاری بات نشاخ فرمائی محبت میں اپنی گمایا محبت میں اپنی گمایا نہ پاؤں میں اپنا پتا یا رہو مہو میں خود میں جاہل جاہل امین سلو اور صلی اللہ تعالی محمد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال زار پر فضل و کرم فرمائے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے بیان کے اختتام میں چند سنت اور آداب بیان کرنے کی کوشش کروں گا ہر بیان کردہ مدنی پھول سنت ہو یہ ضروری نہیں سنت پر عمل کی بڑی فضیلت ہے تاج دار حرمین نانا حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نما کا فرمانے خوشگوار ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل بروز قیامت میرے ساتھ داخل جنت ہوگا سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں مجھے پڑوسی تم اپنا بنا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی الم محمد ولا علیہ و وسلم سنت اور آداب نکال کر مطالعہ کیجئے یا ایک سو ایک مدنی پھول رسالہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیرو مدن پھول حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حامین سب اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے جایا رضا ذا کا, کا بجایا، اے ڈایا مندر رضا را جا ہے گا رے را جاری گا تاپا کو متا تسطیل کو گپیلا تون پاپا کو متا تسطیل کو گپیلا Ah no. no. <سلام> <خلق ملک کو> بس بند بند کیا کہوں پیام کا دریا مدد بے را چار رہے گا بے را رہے گا بولو را جاری رے گا شیر را جاری رہے گا سارے بات الالا سندھ میں گڑی سارے میں بات گڑی It is off It is off ری رضا مسردا تیردا چاری ر گے گا تیردا چاری رہے گا بالو تیرا چاری رےگا تیردا گلی سدر کا جس کی سہا ہے چی پہ ہو رہا رس کسایا سوچر پہ ہوتی ہے محمد گزا ہیرا دیر